رول خامر بل خامر دوسری تفریح توجہ بھی بیاں پہلے مسئلہ سمجھو فکر ہی خامر کا اس پر ہوتا ہے سمجھ لگی بات جو ہے نا کس کو کہہ دیں انگوروں کا پانی کچا نکال کرم آئی oh بات کو سمجھنا ذرا یعنی پانی نکالو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 ایک قطرہ او دا حرام پاو نشا دے پاوے نہ دے موجے بے حد کوڑا وہ سزا بائجمائے صاحب رکھی گئی یہ خمر کیا ہوتا ہے انگوروں کا یعنی دان انگور جڑے خود ہیں انہ دا رس کٹ د ان پہ نے کسی پانڈے خاص ان رخ چڑتے دبا دیں زیادہ تر دبا روڑیاں جی؟ گندی روڑی چ دبا دی ابے اندر جوش پیدا جنوان کہہ رہے ہیں میں جوش ہونا ہے تھلے آسا اتنے اتا پاسا تھلے ہو جاتا ہے اندر پانی ایسا جوش آ مار چگ جس چگ مارے کیمر کر ماحولیاب بخشی اج دا پتہ پتا جو خامر کیا بلا ہے سچی رسی کو بارے پہ پتا بھی رکھ تھی خامر اے جوش کسے دیکھنا نہیں دین میں رکھو ایک ابال کے جوش نہیں دا تا شرط لائیے غیر متبوخ نیجن, نیجن, نیجن, نیجن یعنی نیف یہ ددن دے سی بتائیں کچا پہلے میں ذرا پیا شوبے تھوڑا جا اس ترابی آخی بیٹھا میں کہ کچا مائے اینب سے انگور کے پانی سے کچا تے. اگو آخیا گیا کالے جا جوش پھر میں اتنے جد ویکرے ویک گال نمبر اے سارا اسفل پھر میری تسلی ہوئی کہ گلیجان جہا نا وہ جوش اگ مارنا مراد نہیں زین چ رکھا ہے جوش ہے بغیر اگتے پکان تو امرمر کیا پورا پورا نی گرم کیا تھوڑا جوش ہو گرم دیا گرم گرم ہاں کیا کیا میں مردے نہیں آگ نال جوش دینا مراد نہیں تو انہوں نے آخ گر دے اندر یہ راز ہے بھی کچا رکھنا اگ ہاں مر مرے آخر ہوں سم لغت تو نال خامر کی حقیقت کیا ہے انگوروں کا ارک یعنی انگوروں کا جوس کیا انگوروں کا ما لائنا اس کو کہتے ہیں انگوروں کا پانی مرمر یہ مطلب انگور تو علاوہ کسی ہو شاید پانی ہے پا دروڑی چ دب کے بناؤ پاوے جوش دے کے بناؤ نشا دے جنہ مرضی پیدا ہو جائے انام لگت دی تبارہ نہیں آخ سمجھ نہیں آئی بکیا کیا مرم مرمرے مشکل کسی اور چیز کا پانی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 مردا نی پھر بھی خامر نہیں تے اگورا دا پانی ہے تے کچا لے کر جوش نہیں پیدا ہویا جگ بھی نہیں کڈی پھر بھی, بھی خامر نہیں تو خامر لغت میں مردان بھی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 انگوروں کا پانی نکالا جوش دیا آگ پر جوش دیا اور جھاگ نکالی اس میں کیا مردانی بھی مار <تصفح> مر <تصفح>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 सुन ल उसका हुक्म आगे बताऊंगा सबको इसी तरह खजूरों का पानी किसका यानी क्या मतलब खजूर का पानी इंज नहीं कि तू डुब मर रहे होते खजूरान, आखे जी में अंगूर का पानी क्ढी रहा है खजूरान कुट कुट के नचोड़ नचोड़ के पानी प्या <laughs> <नी सिरी। laughs> कपड़े पार जान के पानी नहीं निकल <laughs> انگورا کھجوروں کا پانی کا یہ مطلب ہے کہ پانی میں کھجوریں ڈال دی جاتی ہیں وہ دو تین دن پڑی رہتی ہیں سمجھ آئی کہ نہیں تو پھر ان کو ایسا مسل طے فوگ شوک جڑا ہویا کیٹکا گٹکا باہر فٹ دیتی وہ میٹھا را بن گیا پانی یہ نبیز تامر نبیز باما من بہبو کیونکہ وہ پھینکیاں گئی ہیں ہوں سر مار تیری تو وہ نبی دم ر اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نبی دے تم ہوں یہ اگر جوش مارے تو نشا ابر ہو جائے تو مشکل بن جانا شراب بن جائے گا پھر امرے لے کے نہیں جو نہیں ہوگا خامر نہیں ہوگا مر مر مر مر اچھا اسی طرح گندم کی گندم دا پانی اسی طرح کڈنا مت گندم نو نوٹ کے نہ گندم دا پانی کڈنا اس طرح کہ گندم چٹ لینی پانی کئی دن پہ رہتی پھر نرم ہو کے وچ مل جائے چاہوں مسل کے وہا پانی بن جا ہے وہ جوش درچھ حصہ سکایا جا رہا میں ہوں شراب تھوڑی کٹا رہا جڑے میرے کو مکمل سمجھ لگی الگ شراب کوئی میٹھی نہیں ہوتی دن چ رکھا ہے سب شراب کوڑی آ شراب کا ہمیشہ ذائقہ خراب کڑا ہوں اچھا اسی طرح شہد شہد کا بھی شراب بنتا ہے یہ میں جانتا کیون بنتا اسی طرح زبیب پمرے. کیا زبیب, زبیب. زبیب. کشمش بے شک ضرب حبیب زبیب خاجا غلام فرید فرمید. یار کے آ سمجھ میں زبیب کشمش میں ٹھک کیا مطلب اللہ سونے طرف تکلیف آمن مصیبت سمجھ میں کشمش کر کے کھا جائے شوق شوق نہ سمجھ لگی گلم رین اچھا یہ منقا فلما امرے ازبیب از الکا تیئیس منکا منقع کا تر نادن میوا و دارو و جو دعا اور منکاؤن میوت دارو وغیرہ یعنی پھل دارو وغیرہ تر رکھنا دعا منقعن تر رکھا ہوا کیا اچھا لیکن کازافا بے زبد جہ اے ذرا مانا ادرا غلط کر گئے اس مراد پتا کی رگوا جی یعنی جگ جیڑی ہوں جنہوں فارسی کف کہف جگ نف مر اربی زبد کیا زبد, زبد, زبد رگوا ادھر دے جا جگ ہے نا کزف تو مراد جھاگ کو باہر چا سٹے جوش مار دے تلو خالی تھی وجے جھاگ ساف تھی وجے تل چٹ ادا ہو جگہ ہوں تل چٹ تلے باندھی مٹی جگ ادی جڑے او مرے سی جوش جگ چڑھ سی جہاں جگ چڑھ سی وہ اتنا جوش آئے کہ وہ باہر چا سٹے صافے شاف صاف تھی تو بہ ویسی وہ جوش موکویس وہ بہ ویسی اسلو ظالم ترین شراب ہو کیا میں مرد نہیں وے لفظ آئے کھڑن اور جنہاں نو سمجھنا ہے ایتھے کائے کھڑا تلا کیا اے آدن شراب بے پختہ تلا اون فنا اون شراب اے 13 نمبر حاشیہ دے تے دی وضاحت نہ نچوڑ نچوڑا پکایا چلیا وجے اوندے دو تو گھٹ تہائی تیرو مشک رن نشاور بن سی تلا अंगूर का कडो नचोड़ ऊंक अगते जोश डो त्रै हिस्से अमरे त्रै हिस्सा दो हिस्से जड़े ने उन्हट मुक् व चलिया वजे इना मतलब निकलया दो सुल्फ तू घट चलिया वजे इना मतलब हेक सुल्स या हेक तू ज्यादा रहें کیا؟ بلکہ ایک سلس تو زیادہ ہی رہ کیونکہ دو سلس تو گھٹ جو مرے دو سلس سے جو کم جائے گا یہ مطلب ڈیڑھ سوس جاوے پونے دو سوس چلا جاوے تو پچھو سوا سوس رہ جائے گا کہ نہیں تو پانی اگورا کا کڈ کے اگ دے دتا جائے جوش سوا حصہ رہ جائے پونے دو ہسے یا ڈیڑھ حصہ رہ جائے ڈیڑھ سا مک جائے لائے کیا لائے لائے تے دیو دیو بھی تب تے نشا بھی پیدا ہو جاوے تو پھر وہ تلا بنے گا یہ مطلب ہے تلا جہ وہ انگورا دراب ہے لیکن وہ شرط صرف اتنا ہے کہ وہ جوش ددا ہوتا ہے پختہ ہوتا ہے خام نہیں ہوتا خامر خام ہوتا ہے نہیں سمجھ آئی اگے, آگے نقیع التمر. آ گیا نقی تمر کیا ہے سونے کھجور دا تر دا پانی ہے خام کیا یعنی اس طریقے جیسے میں دسیا سجور و سٹ دا پانی گیا جو رکھ ل اگ ت جوش نہیں دکھنا بخام ہو پیا نشہ مارے کسلے یعنی جسل شدت پیدا کرے تو جگ باہر سٹ دے صاف ہو جائے تھلو کیا کیا جس طرح مدد مرضی رکھ لو پیا پیا بھی وہ جوش مار جی پیا پیا بھی وہ کی بن جائے گا انہوں آخو گے نقی اور تامر کیا نبی تامر نبی تامر نقی نقیع تامر گیا نقی ار زبیب نقیع کیا نقی اس زبیب دے تلے زبیب دے تلے لکھیا لکھا مویز مویز آدھے نے اس کشمش نارسی امرے کی لکھا کھڑا تلے مویز اگو لکھا کھڑا ہے بائے انجی خشک خوش کنجیل پٹان گولیا بنا دول ٹکیا رسی پر لا چی نا خوشک انجی رہی وقت جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا زبی باقی اچھا ہوں نقی اس زبیب کیا بنیا کہ کچا نا پختہ پانی ہوبیب دا جوش مارے تے جگ باہر تھٹ لے تو صاف تھی وجے اس لیے آخس نقی, نقی زبیف ہمارو مرے کیا اخسو اسلے ڈاو ڈاو ڈاو نقی زبی رہا مسئلہ شہد اور گندم ہوں مشارے نے جڑا فرمایا وارو نہ نحوہ کہڑا بن گئے تے تصل گندم شہد کا پتا طریقہ کہ باہر حال نا او کڑے کے ہو سکدے نا مراد سورا نے ہوں کوئی نمیاں قسم بھی کٹ کی ومن شرابریزاں نے اچھا بس کی کر دے چل گئے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 اس میں بحس نا بحث بڑی طویل ہو سی سمجھ لگی گل دی لیکن انشاءاللہ اللہ ہلزیو اس مسئلے اندر سلج سدر سمجھ آ رہی اور اطمینان قلب ہو جائے گا اور تسلی تشفی ہو جائے گی پوری اگے تو کسے جگہ دلتے پھر اے اڑے گا نہیں کیا, کیا, کیا میں توجہ تو دراؤ امام اعظم کا فتویٰ کیا ہے امام اعظم اکیلے نہیں ہیں اور بھئی کوئی عراقی کو ان کے ساتھ ہیں کہ بھئی خامر جس کو کہتے ہیں یعنی لوگاتن جس کو خمر کہتے ہیں عمریں اس کا یہ حکم ہے کہ ایک قطرہ حرام نشہ مسکر ہو یا نہ ہو اور مجھے حد بھی حرام بھی ہے اور مجھے حد بھی ہے ایک قطرہ اس کا توجہ کر ساتھ لے اچھا اے امام صاحب کا مذہب ہے خامر کے مطالب رہے دیگر مشکرات اے جڑے ہوں شمار ہوئے نے. دیگر جتنی شرابیں مشکرات اور بھی ہوتے مشکرات مشروب نہیں ہوتے خالی کوئی معقول ہوتے ہیں جیسے اچھا کوئی معقول ہوتے ہیں نہیں سمجھ لگی جیسے اچھا حفیم ہو گئی یہ کھان دینے پھر کئی مشکلات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ان کا دھواں سونگا جاتا ہے جیسے ہی روئن ہو گئی چرس چرس یہ بھی سگریٹ سونگ دینے سی چکتے دھواں یہ سب مسکرات نے ہر لگی لیکن یہ جا جا جامد ہیں یہ مشروب نہیں ہے یہ جہ لکھنے مشروب نے ہوں مسکرات دیاں کنیاں کسم آ گئیں اعلی ترین قسم مسکرات دی خمر ہو گیا اللہ اظہر صاحب سر بیٹھا مرد ہاں تحقیق تھے یہ سے کہیں نہیں تھی دی بھئی او درو آگے مشکرات مشروبہ تو مشکرات معقولہ تو انہوں کیا کیے نہیں او دھوان چھکیں دے اندر نا اچھا نہیں والا حکمی بھی ہے مشمومہ بھی ہیں نا بھی دشکی دشکی دشکی دشک اللہ میری توبہ جو رہا پیچھتی گوبر گوبر گوبر یورپ کی ترقی یافتہ ممالک نشے کی ایک صورت ہے وہ کیا نہیں ہوں تانبیا تھا مون اے یہ تھلے سٹنے گوبر دوبر یہ کٹ د پتا نہیں کس وقت نشا چڑھتا مسکرات بے بہات چٹی رکھوان کر مسلم نے خزورا نال رکھ کے ادھر کتاب پڑھنی شروع کر د کجورا مک گئی سان شریف چلی گئی میں پورا پیالہ بار کے رکھا تیسر ادھر سبق پڑھتے رہو چٹدے آدمی صاحب شہید ہو جان اکتلی چٹ لو سمجھ لگی کی آخیا میں بار ہوں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 تو مشکل ہے نشہ نہ دیں تو مشکل نہیں مشکر آہ, حرام نہیں استعمال کیا مشاندے مشاندے حرام یعنی دے دے اتھے اس کار ان خرمت مشروط یہ امام صاحب کا فصلہ ہے تو کیا یاد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 کثیر مشکر اس کا قلیل حرام موجب حد چاہے جامد چاہے مائر بشرتے کہ وہ ہو لاہب کے طور پر اگر ضرورت اور حاجت کے لیے تو پھر نہیں وہ تو پھر شراب بھی نہیں جی میں دوائی کے طور سے استعمال کیے ہاں اس اس حرام, حرام بھی مجھے ہاتھ بھی یہ جی امام محمد کا فتلا ہے شاہ میں اٹھاؤ ہاتھ کی کال بھاجیے اللہ ماں تب دھو جاؤ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 وہ کیا ہے نجن نج کیا مما الب اذا غال وشتدا و قازاف بزاب ہے کیا مرد نہیں امام صاحب کا مذہب ہے کاضافہ بزابت دا مانا اے بحیث لا جب کافی ہے شے ام میں نا زاباد دے فسفو وجرو کو پھینکنا چھ جھاگنو اور سٹے پر راہ کو رکما بہت عجیب اجی لگتا نہیں رائے کم اجیبنی مجیب لگی گیس چسکا دے گی کچھ مرد میں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 صاف شفاف ہو جائے جگ بچنا رہے تسکون کر کے بیٹھ جائے انہوں خام رکھ دیں امام صاحب صاحبین کا مذہب اور یہ قبف زبد شرط نہیں ہے کیا کیا میں بھاویں جگ سٹے تے بھاویں اتنے رو بشار تک نشہ ہونا چاہیے کیا جی چاہیے امام ابو ہفس ال جی کیا جی امام بخاری رہے محلہ کے ہم آسر ہم آسر کیونکہ یہ بھی بخاری ہیں جی ہم آسر بھی ہیں اور ہم شہر بھی ہیں امام ابو ہفس ال کبیر ہنفی بہت بڑے محدث اور امام فکی ہوئے ان کا مذہب بھی یہی ہے سلا تھا والا اور صاحبان والا واہ اظہر اللہ اظہر بھی یہی ہے سمجھ سمجھنے <تصفح> یہ بات سمجھ آ اے حقیقی معنی ہے خامردا مجاز ان خامر باقی مشکرات پر مشروبات مشکرات جو ان پر بھی بولا جاتا ہے لیکن وہ مجاز ہے کیا جس طرح بخاری ہے جو سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول آیا کہ کلو مسکرن خامروں نے مسکرن خامر وہ مجازن ہر مسکر کو خمر کہا گیا وہاں پر ہاں سمجھنے کی بات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 مجھ لگی گل لیکن شکل رابے میں شرطان کرنے کیا ہاں بھائی دو موضوع ہیں دو موضوع شکل موضوع اچھا شکل سالس کی شرط سی شکل سالس واسطے ایک نتیجے سی آخر دا نتیجہ بندے کا سوار دا, دا بچہ شکل سالس دی ایک شرط یہ کہ دو مقدمے کوئی کلیا ہوئے تے موجبا ہوئے جی جی جی تے کوئی جی جی ہیں اچھا نتیجے انہیں دسیا نتیجہ کی آ جیا آ جزیا نتیجہ چاہے موجوا ہو چاہے سالوا ہو کی دس تو نتیجا امام صاحب دک چ لگیب نتیجہ ہر دبل خیر خیر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 ہمارے حضرات کیا جواب دیتے ہیں دونوں حدیشوں کا بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ خامر حقیق کا تن تو اسی پر بولا جاتا ہے وہ جڑا امام صاحب دسیا یہ اطلاق ہے مجازی کیا مجازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کلو موسکر خامر یا فرمائی نہ میرا خامر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیان کرنا مقصود ہے حقیقت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیوں آپ بیان حقائق کے لیے تشریف نہیں لائے آپ بیان حکم کے لیے آئے کیونکہ آپ شارے ہیں شارے کا کام صرف حکم بیان کرنا ہوتا ہے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 دس احکام بیان کیے ہمارے فقہان اس کے ایک تو کلیر کثیر بل اجماع حرام ہے خامر کا کلیر کثیر لائن ہی حرام ہے لذات ہی حرام ہے کیوں ان الخمر ول قرآن پاک میں آ گیا انتہ رکھ سوتا پہ کت ہی رکھ نہیں رکھ رکھ رکھ رکھ, رکھ, رکھ, رکھ سیری <تصفح> <تصفح> مردا کو لے آئے نہیں ہے قبول لہراتے ہی ہے جب قبول لہرات ہی ہے تو ایک ہی ہے مجھ لگی تھی کہ نہیں کمرتے نہیں مر رہے ہیں علت اس کی وجہ سے نہیں ہے دیر میں رکھنا یعنی فی آتے ہی کبو نہ ہو نہ بلکہ کہو جی علت اس کی وجہ سے نہیں اسی لیے اس کا قطرہ آرام ہے ایک قطرہ مشکل نہیں ہوتا. پھر دوسرا حکم یہ ہے کہ نجاست ہے تو غلیظہ ہے پیشاب کی طرح पشاب. تیسرا حکم یہ ہے کہ اس کا مستحل کافر ہے, مستحل کافر ہے. چوتھا حکم یہ ہے کہ حق مسلم میں اس کا تکم ثابت ہے یہ بے قیمتی ہے اگر کوئی کسی مسلمان کا شراب روڑ دے گا تو کوئی جرمانہ نہیں ہونا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 کہ مال کی تعریف ہے جس کی طرف تباہ ملان کرے اور اس میں خرچ بادل خرچ کرنا اور نہ کرنا منع یہ دونوں جاری ہوتے ہوں کیا مطلب کبھی آدمی اس کو خرچ کرے کبھی نہ کرے ایسے اور اس میں بخل کرے حرس کرے ویسا میں نے ہرس رکھتا ہوں تو یہ مال ہے مال کی تعریف اس پر صادق آتی ہے کیا ماضر توجہ کر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 لا ویک دوا چ استعمال نہیں کر سکتے تیلے استعمال نہیں کر سکتے کھانے چ استعمال نہیں کر سکتے ہاں سرکا بڑھا سکتے ہو بقدر ضرورت خوف آتش واسطے استعمال کر سکتے اور لگی کہ نہیں اور سن لے اگر اگر پیاس لگی سی شدید مرن لگا سا استرار دی حالت حالت مکھ مسا کو پہنچ گیا اس وقت یہ پیتا ہے یعنی یہ شراب پیتا ہے خمر جو ہے یہ پیتا ہے اگر حدوں ود ضرورت تو ود یعنی جان بچاؤ تو ود تک پیتا ہے تو نشہ چڑھ جا یعنی نشے نال پتا لگنا ہے نا یہ ود پی بیٹھا ہے نشہ چڑھ جائے گا حد ہو جائے گی <laughs> سمجھ لگے دی اس کا بیچنا مسلمان کے لیے آرام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 اس مسئلے میں جہی کرنی ہے نا اس یاد رکھنی ہے سمجھ لگی تب خور جوش مؤثر نہیں ہوگا زوال حرمت میں ہاں حد جاری نہیں ہوگی اور کیونکہ مطبوخ بن جائے تو خمر سے نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مطبوخ ہوگا سر رہ جائے گی لیکن مجھے بھی جائے گا صحیح صحیح ہو یہ ساریاں تکریرا اتنے نہ کرا تو مقام سمجھ نہیں آنا بیڑا غرق کر کے لوگوں کا رکھ دو گے مفتی بن کے ڈ <laughs> رکھ کے بہ جاؤ گے <laughs> پتہ وہی لگے گا بھی فتوا دے کے گلط چل لیا سمجھ لگی ال چنگا ہو گیا ادھر دیکھ نہیں ہن سمجھ لگ گئی دوسری قسم دوسری قسم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 تشدید اعکام کے بعد اچھا اگے اگیا تلاق کیا گیا تلاق وہ دس چکے ہیں وہ انگوراں دا نچوڑ ہوندا لیکن جوش دیا جاتا ہے جوش دے کے تے دو سُلس تو عقل بچا لیتا جاندا ہے کیا کیا دو بچا لیا جاتا ختم کر دیتا جاتا ہے دو سُلس سے عقل ختم کر دیا جاتا ہے اس مطلب ہے سورس تو زیادہ رہ جاتا ہے تو وہ مشکر بن جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سو اس کو کہتے ہیں بازق اس کا نام ایک سنو اور ماروک بازک بھی کہہ سکتے ہو بازق بازک بھی کہہ سکتے, سکتے ہو اچھا یہ اور نام بھی ایک ہے منصف منصف یعنی جس کا نصف ضائع ہو گیا ہو, گیا ہو چلا گیا ہو منسف کہتے ہیں تو منصف نصف اس کا چلا جائے کیا کیا کیا مینو ایج لگتا ہے کہ پڑھنا چاہیے منصف پتہ کیا کہ یہ باب اے تے خاصا سلب ہوے۔ یہ مطلب ہے نسف دی نفی کر لو کیا لیکن وہ منسف بھی کر سکتا کیوں کہ منصف جا باب تفیل ہے نا یہ موافق افال آ سلب دکھاسے اچھا ہر ایک ہو گیا بازق ایک ہو گیا منصف یا منصف مارا ہوں منصف تا فرق اللہ ما شامی جڑا لکھے ہوئے لکھے کہ نسب تو گاٹ اگر ختم تھی وجے کیا, کیا؟ مصرح مصرح مصرح او جوش دینیا بن جائے گا با اگر پورا نصف ختم ہو جائے بن جائے گا منصف اچھا ایک مانا اسے دا یعنی تلا کی ہے لکھا اللہ عمرو تم تمرتاشی نے اور ساتھ ہی فرمایا درست جی ہے وہ کیا کہ بھائی دو سلس پورے ختم ہو جائے سلس رہ جائے اتلا سی دو سلس تو گھٹ ختم ہو جائے مار مار مار مارس مار اتے کی ہے پورے ختم ہو فرمایا یہ ہے سہی بہت بہت سواب دو سلس ختم ہو جان گے یہ مسلسل اتنے بھی وہی گل دو سلس کی نفی ہائے خاصا سلب رے سالبے کا مطلب ہے جی یہ مسلف پڑھتے پیاو تو پڑھو منسف اچھا لیکن شواب کا مطلب یہ بھی تسمیہ کے اندر حکم میں نہیں حکم دونوں کا ایک ہی باہیں دو سلسا تو گٹ باہم پورے دو سلس پوٹ جان مر مر حکم ایک لیکن نام تلا جان مر مر مر مر یہ مطلب یہ نکلیا کہ او جہاں کم اور لکمارے انہوں نے تلا د لکھے اکل مینسولس ہے او پھر یہ مطلب ہے پہلا کول ہے اور او غیر ثواب ہے وہ سی اچھا اور تسمیہ یعنی وی آخیا حکم چکم کی توجہ حرمت اختلاف ہے جہاں تے منصف ہے نا کیا تے منصف جہ شراب ہیں کی ہے بازک ہی نصف تو گٹ بولو نسف پورا اڈ جائے تے بن جانا منصف نسب تے بنتا ہے باضک یہ دونوں بل اتفاق حرام لیکن جیڑا ہے نا تلا دوسرے ایک تلا ہوا باضک دم معنا کیونکہ وہ نسب تو اکل ہے نا بار نصف چلا جائے تو منسف ہے نصف سے کم چلا جائے نصف سے کم جڑا ہے وہ دو سلس کا اکل چلا گیا وہ تو الٹا نیسپ تو زیادہ نہ چلا گیا والا نیسف تو کام کیوں چلا گیا نیسف تو زیادہ ویسی اتوں دو سولوں جسل ہے دو, دو, دو نسف تو کم ماں دون آؤ بابا نے ماں فوک کے مانے چون اتفوک مانے ٹھیک ہے کیونکہ دون تم کے مارے جا کے مارے جی ٹھیک ہے باہر منا سف نسف ذاہب مادون بمانا ما فوق ہوئے لیکن اتنے دے خلاف ہوئے گا ماد نا ماہ اچھا وہ بازک ہر تے منصف جڑے بے بالاتفاق حرام ہے تلا جہا ہے تلا اگر وہ بازک والے مان چ ہوئے تو بے اتفاق خرام ہوتی رہا مسئلہ اگر مسلس دونوں پورے دو مسلس پورے چلے جائیں وہ دوسرا معن جا ہے حرمت اختلاف ہے محیط سرکسی میں فرمایا کہ کبھی کبھار صاحبہ اس کو پیتے تھے اس کو استعمال کرتے رہے مسلف جڑا ہے تلا بمنا مسلف آ یہ حلال ہے صرف امام محمد کے رضی کرام ہے لیکن اے نہ سمجھنا سوڑو جا پہ سن بھی نشے پیندے سن جان نشا نہیں تھی چڑتا کی آرام شربت آنگو تھی مجھد یا مجھد اور دیکھو نا سا شربت سربت اور اگر انہاں وچ نشہ پیدا ہے لیکن اینا پینا کہ جس جس نال نشہ نہیں پیندا پیدا ہوتا وہ صحیح ہے لیکن امام محمد رضی اللہ عنہ یہ ذہن رکھایا ہے کہ ساری گالی امام محمد مذہب کے خلاف ہے کیوں امام محمدو حدیث استعمال کرندے کل ما کان قلیلہ مسکراں کان کثیر وحرامان نَبی جس کا مرے لماکان کثیر ہو جس کا کثیر مشکل ہوگا اس کا قلیل حرام ہوگا کیا کیا ہو وہ کثیر ہو سمال سمجھ نہیں آئی اچھا زیادہ جی جتنے باقی ہیں عمرو اگر ہی خامر تو علاوہ باقی جتنا ہیں شراباں جی میں ہون ہے کی اطلاع کٹی بیٹھے منصف کٹی بیٹھے ہیں, ہیں بادک قدی بیٹھے ہیں امر اگوں والے یعنی امام صاحب کا مذہبی ہوئی ہے امام محمد نزدیک حرام بھی ہے مجھے بے بھی ہے باہے کلیل کثیر باہے نشا چڑھا تو باہے نہ چڑھا سمجھ لگے ہلدی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 حکماتیں تلاہ جتنے ہوں دیں وہ مثلا پٹ پٹے کئی جسم دو تو مالش ہوں دیں مالش ہاں <مالش> کو مالش, مالش کریں دیں تو اچھا ہون لوک تھی گئی قاتران لوک وغیرہ پتلی یہ اٹھاں کو لیندے ہن سمجھ لگی تلاہ لغت میں مغرب کے اندر ہے کل ما یطلا بہی من قاتران او نحوی کیا آندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنو سرکار پاک نے فرمایا سی ما اشبہ تلا کتنا مشابے ہے یہ تلا بعیر کے ساتھ ایو جڑا تلا ہے نا یہ شراب تلا مسلف آدن امام شورن بلالی نے فرمایا ہے کہ اشیاء کثیرہ دے نشتراک بولیا میں تلا باذک شراب دوتے وی منصف تے وی مصلس اور ہار او جیڑا انگوران دا جوش دیکھ تے ابالیا ونجے سب کو تلااف دیں کیا تے دا مطلب تلا جیڑا اے اے مشترک لفظ اے سارے واسطے بولی دے اصلی دی ماں اصل جیڑی وجہ ہے تشبیہ دی وجہ او تشبیہ بنی اصل نام اے تشبیہ رکھیا گئے حقیقت نام نہیں ہے تشبیہ کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ما شبا حدا بتلا البعیر بعیر دی تلا اونٹ دی تلا بہ البعیر الجربان جربان جربان کیا جیک خارش کیا خارش لگ میں جیک اے الرجی آدھ وال <سؤال> آدھے آم چاڑے کھتی کو لگی ساڑی کو ہر وقت اللہ دے میاں کوئی عجیب بیماری ہے کوب کیا کو جب جڑ جڑی نا مرے جی خوراک جس نو لگی جربان اونٹ نا جربان یعنی خوراک والا اس ملے مطلب دے والا لک یہ مطلب علاج مروکران لکو دینا ہاں بار کاتران یار کو نہیں آتے کاتران بھائی ہو رہی ہے یار کی تار کوان گیا اردو جی تار کو ہاں مار تو تار کو فرمایا ما ماشبہ تو مشابہت کی وجہ سے تلا نام پڑ گیا مار مر رہے ہیں نا مشا بہت مشابہت مشابہت مشابہت کی وجہ سے کیا پڑ گیا تلا نام پڑ گیا خیر اطلاع تلا منصف وغیرہ سارے بادق یہ کیا ہے بجے شیبا یار رنگت چو جی تلا جا سنو تلا پہلی تفصیل دی تلا خم رنگ ہے کیا پہلی تفسیر دے مطابق دوسری تفسیر کے دو مطابق ہلال مشرت کے اس کار تک نہ پہنچے اور امام محمد کے نزدیک وہ پلید ہے وہ دوسرا بھی بھیڑا نزدیک سارے پلید ہیں پلیت نے نزدیک جڑا کثیر مشکل ہو سی کریل حرام ہو سی مار مار مار کل خام رے یہ فتوا ایسے لیکن حرمت مت مت مطلب خام گیا ہاں لیکن نجاس جڑے خام رگو کسی پہلی تفصیل کریر کسی لیکن مجھے بحد نہیں ہے سونے تیسری قسم سکر سکر سکار نہیں مر رہے جہان نہیں سکر سمجھ تو سکر جو ہے نا بے فتحتین یہ کن آخری وہ مر رہے وہ نجو جی. نا اروتابے تر کھجور وہ جنوں نے آیا نقی اور تامر جی جی جی. کیا خیال نے یہ سردا واقع زبرد اسی طرح جب سخت ساک جوش سخت ہو جاگ پڑا دے. چوتھی قسم نقی اور کیا کیا یہ مطلب ہے نور لکھ رہے اتوں نقی امر اتوں واہ ہوا جو سمت سا کر آپ مار مر کتنا ٹھیک ہے چار نقیوں زبیب آ گیا وہ مایا زب کا کچا لیکن جگ باہر گلے آن کے بعد یہ تریے حرام جب یہ جوش مارن گے سخت ہو جان گے لیکن بل اتفاق حرام نہیں جی جے مرے جے جگ بار سٹن تو پھر بے اتفاق حرام ہو جان گے کیا تین تین مرے تلا تلا پہلے مانے تلا پہلے مانے سے اور اگو آ گیا سکر جس کو نقیو ار زبیب کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نقی نقی اتمر کہتے ہیں تیسرا ہو گیا نقی ارزبیب چولہے پکایا جاتا ہے نہیں کچا دین چولہے نہیں پکانا ہے اور وہ بھی کچا ہے یہ سارے کچے تلا صرف جوش والا بس رکھا ہے نقی اور نقی المر جا سکر ہے وہ بھی خام آه. ہاں جو تلا ہوتا ہے یہ مطبوف ہوتا ہے بس ادے نے رکھا ہے تلاع. بل اتفاق کرام نے اچھا ہوں اگے چار ہلال دکھے نا ہے شراب آنگو اچھا چار حلال نے شرابا اچھا کتے لگتا ہو جی بچارے پریشان کھڑائیاں نہیں और फेड़, और फेड़ پہل چڈو یہ اچھا لیکن سنو بھائی پچھلا سی جی سی تلا پہلے مانے او نجاست دے اندر درد وانگو رواں یہ مطلب او دا تھوڑا بھی پلیت بہتا بھی پلیت پینا حرام لیکن جہاں اگلے نے اگلے تین نے اپنا دو نے اگلے ان بارے لکھ دیمر کم ہے لہٰذا ان مستحل جہا کافر نہیں ہونا کیونکہ ہر متعلق احتیاط ہی انہوں کی باقی جتنے ہیں لیکن ہرمت انہوں نے سارے اچھا ایک ہے نجاست فرق ہو گیا نجاست پہلا جہاں تلا ہے وہ نجاس خمر اینا دی نجاست خامر وانگو نہیں خفیف ہے بلکہ اختلاف ہو گیا یعنی ہو کئی نظد ہے کئی نظدی ریا مسئلہ حرمت حرمت شراب تو کم ہے زیادہ جب حرمت شراب تو کم ہے اذا مطلب یہ نکلا کہ وہ خود وضاحت نہ کی تھی کہ کم ہونے کا کی مطلب ہے کم ہونے کا مطلب ہے کہ مستحل کافر نہیں ہونا موجب حد نہیں ہونا ہے سمجھ نہیں آ, آ دا دا نہیں جی نہیں موجب نہیں ہے یہ نقی, نقی, نقی. سارے ہنگا, سارے ہنگا. امام اوزائی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں انہوں تینوں جہاں وہ تلا ہے وہ حلال ہے شرط مشکل نہ ہو اور تیسرا جڑا ہے تیسرا یعنی او انہوں بھی وہ ہلال کرا دے اور امام شریف جڑے نے وہ فرما نے دوسرا حلال ہے کیوں کیوںرو است دلالیا قرآن, قرآن فرمایا اللہ تعالیٰ مقام امتناانا انہیں تو تص بنے دو جی سکار ہو سکار حرم ہومتنا تھوڑا ہوں حرام نالسان جتانا ترینا ہوں سارا جواب ہے کہ یہ اس وقت تھا جب تمام شرابیں مباہ تھیں یعنی باہ کا مطلب ہے یہ باہلی اے شرابیا نہیں یہ باہ پر معمول تھی ابھی شریعت نہیں اتری تھی اور سمجھ لگی کہ نہیں اور سنوے عجیب گل سنو ایک مرے تامر حالانکہ نہیں تامر جڑا اس میں جن سے ایک خشک تار گڑا سارے شامل جی پنڈ کے خجور بولے قسم کے شامل ہے اور سنو نبیز جہاں نا یہ تمر تو بنتا ہے یعنی ہر طرح کی کھجور تو مارو زبیب تو نبی نقئی نقئی نبیز ہی کمارے جنا اور زبیب بھی آخری نقی اور اصل بر گند بنتا جمع بنتا ہے بنتا اچھا لیکن سنو بھائی نقیع امر نبیز سے کا فرق ضروری ہے گلو مکالم علی بیٹے کامنی بیٹا سے فرق جاؤ شاہ جاؤ جاؤ شاہ جی کیا, کیا؟ نبیز نکیم نبیذ ہر نقیع, نقیع نبیز حرام آ یہ ہے،, ہے کہ نبیذ ہونا کچا نکی ہونا جوش والا کچا مطلب ہاں نقی مطلب مر رہے نبیز نو آخا گجور پانی ہوبالا نہ ابالن مرگ ابالنا ابالنا چھوڑ تھوڑا شابا شے اگر جوش مرغی ہلال سن لو پھر کلام کرایا جی حلال شرابا سنو کہڑی نے چار نے نبی تمر نبی زبیب ایک ہو گیا نقی نقیع ایم. تمر نقی اور ایک ہو گیا نبی تمر نبی یہ دو حلال نے وہ دو حرام نے کیسی عجیب گل یہ کون سبیر تمر نبی زبیب جڑا اگر اے جوش دن تھوڑا جیا کیا مرد نے کیا اگ تب میں جوش جب آنا اچھا انو تھوڑا سا جوش دیا جائے کیا بن جائے نبی نبی زبیب اے دا پیمڑا ہلال ہے اچھا اے فرما رہے نے آدھے صرف پک جائے یعنی جہاں پانی کچا کچا ختم ہو جائے ند جی پیدا ہو جائے ند پکنا نہیں مسکر اگر ہو صحیح امر حدار تک نہ پہنچے دے نزدیک وہ امام محمد تو لوسوں نزدیک اللہ شامی فرما رہے ہیں کہ بھائی ادنا تبخ کیوں یہ ضروری کرار دیتا ہے بتی آ گئی ملیا ہاں سمجھ لگی گل نے کہ جے نبی غیر مطبوخ نے کچا نشہ پیدا ہوں حرام نے لیکن برتے اس طرح پیدا کہ اتلا پاسا تلے پاسا ہوتے تے شدت پیدا ہو جائے وہ او شدت آن دی وجہ جگ باہر سڈ دیں جسل اوش ہیں نہ شدت تمرا شد دسی شد کہ جگ باہر سٹ صاف سی وجے ہر سنو جہیا مر نبی دے تمر متعلق یا نبیز زبیب کے متعلق حدیث کوئی ہلت دیاں کوئی حرمت دیا سڈے اہناف یہ فرماندے کہ جہیا ہرمت والی نا وہ کرو کچے تحمو خام تھی ہلت آیا او متبوک دوست Hand, دو قسم دیا تحلیل جھاگ مارے تو بان ویسی حرام جی اگ دے تھوڑا جہا تپائے بچا تو پکا کے دے سمے لگی تو والے جتنے جی طرح نہ کرے ہر طرح कि है. है. कि دو ہے متبوخا تھوڑا جا نسب وغیرہ نہیں نسب تو گھٹ جوش من رکھا ہے جہاں نبی تامر نبیر زبیب انکو نے آخیا ادنا تبخا تھوڑا تبقے کا مطلب ہی ہوئے کہ نہ نسب بنے نہ دوس وغیرہ اختلاف اچھا اندر تا کے اندر اگرچہ شدت بھی آ جائے اور جھگ بھی مارے یہ کون یہ تھوڑا جا ابالے نبید تمر نبید ذبیب۔ شدت اسے جگ سٹ دے سمجھ لگی اشتدار تفسیر تفسیر اگے انہاں فرمایا ہے پمیا اتنا ضرور ہے سونے کہ بلا اللہ وہ ترب پی وے کیا ترب کیا ہے جی ترب کن کہب اگلے دن تو آپ سمجھا ہے ترب کہ مستی نوتی اور اب مستی چاہے شدت حضر کی وجہ سے چاہے شدت سرور کی وجہ سے یہ اللہ بشامی رکھ رہ رہے ہیں مختار کے حوالے سے اب ترب و الانسان تو سی بول انسان ترب ولکا پن اور باقی پیچھے یا شدہ تے شدت بندہ تھی مست بستی چڑھ یا شدت کی وجہ چڑھ گئی کو کیا کو ترب اس کی فتح کو کیا کہتے ہیں ترب کہتے ہیں اچھا سنوے بالک سہو کمرو کبھی مر یہ قید ہے نا بلا اللہ وہ ترب پینا یہ وہ کہتے ہیں صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اگر مباحات مشروبات ہوں مباحات مشروبات جتنے ہیں پانی ہے پانی جڑا پی چاہ پی اگر ہی کو لاہو ترب دریقے پیوے کیا مطلب شراب دا گلاس جی میں بھریں دے بریندے سے انداز نال بھریں گلاس اہی شراب والے مخصوص گلاس ہوں تلو سوڑے ہونے تو کھلے ہو اچھا پھر پیوانا اسے نشے جڑے نا اترے اے اے کیا کریں ٹکر دگا مر ہتھار انہیں پچھے اگر ہے مباہ چیز پیوے گا تو حرام ہو جائے گی سگریٹ پی چپ مرے چپ چپ چپ چپ چپ چپ آپ چیشتی چلانے چیشتی چلن دے فی دور بحاد تقید غیر مختصن بحاد ہل اشربہ بل اذا شار بل ماغرہ مبافا تارا بنام ہارو سب دقت آرام لگ رہی مجابری بن جائے کیا پانی خود حرام ہو پانی پینا آرام ہے کہ یعنی ایک کام کر کے اس لیے پانی پینا حرام ہو جانا ہے یادو حیات ختم کرے پھر پانی وہی آرام ہو جائے گا وہ پیئے اللہ بڑا عجیب مسئلہ دیکھ مروئے نام ارادہ وہ کر کے جی مشابہت پہننے سارے لباس آرام ہر مباح آرام تھی فاسقین حیات مشابہت اگر مقصود ہو جائے پھر <سرق> کتے او تے کھڑے وال ہر او سامنے شہر رکھے لاڑیاں سب حرام دا ہوا دا دال دا سفر نمبر چار سو ترونجا مباحات نقل اور انہ دی مشابت اور حیت جہے جڑے دے مطلب فرسک فجور والے کام ہیں فیسک فجور والے کام ہو بشرتے کے یعنی شریعت جو کام ف ف حرام ہون جی کہ وہ شراب نوشی حرام ہے والا شراب نوشی دے اندر جو حت اختیار کی تھی گئی وہ آپ حرام ہو گئے ہوں دی والا مشابت جہاں کرے تھے مبارک جڑے کام حرام تھے فی فیزاد ہی تھی گئے کیا یعنی جڑے حرام گئے چاہے حرام لے غیرے چاہے حرام لے آئے نہیں ان دے اندر اگریزاں فاشک لگا دی جان کے مشابت کرے سمجھ لگی نہیں میں لگی وہ سارے حرام ہوتے یعنی اگر لیکن مباح کی فیضاتی مباحمات جو ہے نا جو حرام ہو تو حرام ہی ہے پہلے مباہ کا نہیں جا مسئلہ اس وقت ہے نا یہ مسئلہ جو بتا رہے ہیں جی اس وقت ہے کہ جس وقت یعنی کام اے جا فارسک حرام ہو مباہ استعمال مشابت کرو حرام ہوگا یہ مباح ہو جائے گا ہاں دیکھا یہ ٹھیک ہے داڑی منا مفید آتی ویسے حرام ہے اگر وال ہاں ہاں والی آرام رکھ دکھ دیں میرے بات سمجھو وہ ایک اللہ مسئلہ ہو جائے گا یہ مسئلہ نہیں بنے گا وہ اللہ وہ مشاب بہت کا مسئلہ ہو جائے گا تشبوں کا کہ جب تشبو ارادے میں ہونا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے وہ علاحدہ چیز ہے صحیح. وہ ایک چیز ہے کہ تشبو اتنی وجہ میرے خیال میں وہ ہے حرام تو یہ تشبو پیا کرتا ہے تکلف نار <سطح> اس <نار. سطح> انداز نو اپنا کے <سطح> تاں حرام پہ ٹھیک ہے یہ تشبو یعنی باوجہ جیت تشبو ہر ہو جائے گی جڑا اثر پہنچیے نا یہ پینے کی جانے چلے گا جی ناز شریف ارادہ تن گانے دی سورج پڑھنا مقصود ہے تو حرام ہو جائے گا کیونکہ فاطق لوگ نے عام مسئلہ لیکن ایک دم جا ہے تو اور گال ہے پھر آرام نہیں مننی انتشاب کرنا مقصود ہو کیفیت میں ملنا مقصود ہو دوسرے لفظوں میں سنو بھائی اگلے مرو حلال جڑے ن دو اگے نبی دے تامر نبید زبیب،, زبیب تھوڑا جا جوشیتاں ونجے ماں وچ جو شدت میں تھی ونجے ہیں لے کر بشرطے کہ پیوا بغیر لاہو طرف تو اور اس کار بھی پیدا نہ ہوئے کیا کے اور سن اگر پیندا ہے اس تے غالب گمان ہے کہ مسکرے پھر بھی آرام ہو جائے گا کیونکہ سوکر ہر شراب محرم ہے بس اچھا دوسری قسم خلی فان کیا زبیبر ملا کے تیک مشروب بنا جوش بھی دگ دن اباما شدید بھی ہو جائے بلا اللہ اس طرح شرط اسکار بھی نہ ہو تیسرا نبی اصل نبی اصل شہد و سٹیا گیا کیا پانی اچھا اس طرح تین <laughs> انجیر, انجیر. بور گندم والا شاہر زورت زورت پلنے والا مکئی کو مکئی یا بجوار دو ایک کے. میرے خیال یہ امرے کڈ کے یہاں دا پانی بنا کے امرے جوش لے بامے نہ لاہو تو بغیر ہو شرطان جہ گزرے اسکار بھی نہ ہودرو لاہو لاپے نہ ہو, بھی. تے تے ہو بھی. چوتھا مسلس ابھی مسلسل انگورا نہ ہو بھی. مسلس ہوئے مطلب دو سلف اٹھ جان دو سو؟ اوڑ بجن, اوڑ بجن. تے ایک سلس جائے شدت بھی ہو جائے تامیہ بھی یہ یہ بھی حلال ہے اگر لاہو دور جائز کو نہیں آپ سمجھ آ گئی یہ <ساعد> ہے اتنے بازار چار شراب حلال چار حرام انہاں دی حرمت سب تلا خامر وغیرہ لیکن یہ امام صاحب کا مذہب ہے وہ فرق اچھا امام محمد دا مذہب سنو دیتا جتوا ہے رہ محمد یہ اصل تین وغیرہ کے مشروبات جتنے پیچھے مشروبات گزرن امام محمد مطلق ان, ان کو حرام قرار دیتے ہیں قلیل کو بھی کثیر کو بھی بے یفتاش تمرتاشی میں ہے ذاکر زیلی وغیرہ وقت آ رہو شاہ رح الحبانی ذاکران صابہ اما سے مروی بھی یہ ہے قلت تو وفی تلاقل بدازی وقال محمد ما اسکرام کیا آبو ہاں اگے ولا سا کے مختار فضم نوجوہ دو جی نا نال چڑھے انہوں نال Osionfish. نشا چڑھتی تحت دی ہو سمام امام محمد مذہب کے مطابق فی زمانا اللہ وساکر المختار فی زمانا کہتے ہیں کہ بھئی جہ اختلاف ہے نا عمرو مشروبات مسلے چختلاف جہاں امام مانا ہے, ہے تکبی تقو... جب سے قوت حاصل کرنا مقصود ہے پھر وہ جائز کرار امام محمد حرام دین رہا مسئلہ کل ہی مقصود ہو جی لاہو تلب شرط لائی جائے پلا آگو چلو اونٹ دو دھد یہ جب شدہ جھاگ مارے اسی طرح جھاگ کٹے تو امام محمد نزدیک لال نہیں خلاف اللہ شہفان کے نزدیک لال ہے لیکن شوقرا رام بلا خلا ایسے طرح ایسے طرح رماک ہے بھائی رماک ہے نا فرستم رماک ہاں رماک رمک دی جب میں میرے خیال رم قتم رم اللہ لیکن اندر اے اندر اے جائے مکرو تاریما ہے اگے مسلا آ گیا ہوں یہ مشروبات کا ابھی آ گیا مشکرا ماہولا روجے ایک سی بنج کیا بانگ دا معرب ہے بنج اس <سؤال> <سؤال> کو عربی میں نہیں ہشیش وکری ہے سنو یہ فرق سمجھا مسئلہ کھولے مجھے کاش کے میں پہلے لے گنا میں کئی ایک بار آئی ہوں کر دے فرق کی تامی میں مکالم لے میں ہاشا نہیں میں لگ سکا ایک میرے کو بال مصیبت بنج کیا تفصیل پہ فرمند اربی آدھن شہر سر پیڑ کریں دی خلط مل خلط پیدا کریں تذکرے تفصیل ہے کاموس میں فرمایا اخبا ثم اخبر و اسب ہی آدھو علم الادب الانسانومان دیکھ کموس کمور فی العربیہ ت شکران و یثبت يص... يص... و العقل ان اللہ محمد بلش مدس بسواد ہے کہ ترین ہر بوٹے تھلے تھلے اگر زیادہ دیر رہنا شروع کر تھلے تھلے اچھا جی نہیں دسنگ کہ ہوں جیڑا آخ مر دا مطلب جا بوٹا بھنگ والا بے اچھا پھر نچھا فر کالا کالا کہڑا سیاہ کہڑا سرخ سفید ہاں اچھا ہاں اتر مروئے ہوئے ہوں فرق سن اتنے لکھا کڑے یہ وارہ کل آشیشا مطلب ٹھیک ہے وہی نے وہ ہشیشا نمر خشخاش ہوں تو بنتا ڈوڈی کٹ دے سی کٹ دے تو خلا را سی نا دو تین دنارا سی جی چیٹ نہیں جم جم جا لاک بنا لے جیڈے ہوں چاہ پکاؤ نشاس لغت بابا لغت سمجھنی بغیر فیقا ضروری ہے شاید. سگریٹ انستے سرب آدھے سرب تتن تتان ہی کو دگریٹ کو تمباکو سوٹا مارا ہے. آس صلح بین الاخوان فی کو دخان بھی آدھے سگریٹ کا دھواں دا دھواں دخان بھی آئے تتن بھی آدھے تباکو کو تتن آد تمبا کچھ سیکھنے واسطے شر بدو خان حشیشہ بھنگ اہی کچھ مار کی صاحب دور نے فرق کیا اور مسلم نے اپنے متن فرق کیا شرح چیک کر دیں سال ساری بنگ رکھی جی کیونکہ پل جی پتہ ہے. جی بانگ جہے اربی والے تر مراد جڑی ہے پودے کھڑا کشمیر والے نب ਕਿ ਪੰਗ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਯਾ ਹਸਦਾ ਤੇ ਹਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹ ਲੋਸੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਤੂਰੇ ਕੋ ਤੇ ਤੂਰਾ। ਹਾਂ ਵਈ ਇੱਕ ਤਦੂਰਾ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ وڑن والا جو کیفیت کرے وہ والا کو پیون والا کرنا ہے کھان والا نہیں بھنگ والا جی کہ ایک دم تے ذہن بھی ہسیر ہو جا دینے اور ہسی جانا بس ہسیدہ مول ایرو کن ہے ہلوسی نیشن اپنے اچھا جی اگے کے نالی اگے انہوں نے کہا ایڈا بڑا کریا ہے میں چٹا پلا کر رکھیا تھا لٹیا ریم پی ٹی لوائی بیٹھا فون کریں گے سلیم بہترین یہ دکھان مرکم دے بنا یعنی حکا دخان بمنا ہو فربط دخلان کی جا بھنگ ہے نا بھنگ بھنگ پیوان ایک سو تے وی نقصان دی اور تیمیا نے آ کے ان کو حلال آ کافر ہے ان دے آخلے مذہب جہبلی انہوں نے برقرار رکھے اور سارے ہزار آدمی میں آدمی لکھا جائے گا اگر بھانگ کو حلال سمجھے دے زندگی ہو رہا اللہ سکراہ حرام سیری ہلال ہوبینوشی امام نابل سے رسالہ ہے مکرو صرف لذات ہی نہیں بادشاہ وقت نے استعمال تو منع کیا تو حکم سلطانی کی وجہ سے حرام ہو گیا بادشاہ جب کہے سمجھ نہیں آ رہے مباح چیز ہے اور بادشاہ کا ہے کسی عمر کی وجہ سے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے پینا تو حرام ہو جائے یعنی اپنا میں روکتا ہوں تم نہ پیو تو بادشاہ کی تعداد فرد ہے نا مباہ چیزوں میں بہ لمر کم سمجھ نہیں آ رہی تو اس کی وجہ سے حرام ہے حرام ہو جائے گا میری تحقیق جڑی ہے نا وہ یہ ہے کہ تمباکو نوشی جڑی ہے نا یہ ہے مزر بدن اس دا مضر ہونا ثابت ہو گیا جب ثابت ہو گیا اور انہوں نے لکھ دیا ڈبیوں لہٰذا اب مکرو تاریما ہے یہ جی مٹی کی طرح ہے جی مٹی, مٹی مکرو اور اس دا استعمال کی بھی استعمال اور ہے آہ آہ لیکن بشاور بطور تلا ہی نہ ہو ترب نہ ہوئے لاہ الاب کے طور پر نہ ہو ذہن میں رکھنا چاہے نشہ بھی دے اگر لاہب کے طور پر ہوگا پھر آرام ہو جائے جا تقوی دبا مقصود ہے اچھا ہوں مرو مقاط مس بس صرف ترجمہ سماجی ہر شہر تفریح یعنی الفاء اللہ قری نل وسیع یعنی وغیرہ میں خواتیا ہے امام صاحب کا مذہب ہوئے امام صاحب رحما اللہ فرما مل خامر ولمل قرآن پاک کے جائے خامر تے خامر حقیقت تے تے باقی مجاز باقی سب مجازن جب مجاز ہیں تو حقیقت تے مجاز ارادے جمع نہیں ہو سکتے لہذا خامر سے مراد جب وہ حقیقی خامر ہے تو دوسرے جو ہے وہ ارادہ تک جمع نہیں ہو سکتے بات تفریح صحیح ہوگی تو یہی تو فرماتے ہیں ضہی اللہ ظہیر الخمر مین خواتین واحط طلاء و نقی الم نقی البی بناد حرمت کو لہٰذا حرمت اور ایجابح کے اندر اس کے ملاق نہیں ہو سکتے فین خبر جاجب الحد و بشرب قطرت میں نہ ہوتا وقت میں غیر الحدِ شکر بغیر الحلۂ یعنی حرام نہیں ہوگا مر اور نہ ہی مستوب جہاد ہو جب تک مشکر نہ ہو اودے واسطے شرط اوتھے بڑا شایاں ہے سمجھ لگ گئی لیکن صرف او جڑا ہے نا تلا پہلے مانے کو نو نہ کہ ابھی خمر کی طرح حرمت میں اور خامر جو ہے ہو نجو میں ما الہ نب الا غالیہ بشد دو قلف بالذبل فئن لم یکن او کان غیر الینا بکطرو والحنط ولا المن کا فل ماسمبا خمر حکما شافی جو سمبھی او کُلہ کر ایتھے تسمیا نو مل کر خامرے کہتے ہیں چھپاتا ہے اب جتنا مشکلات وہ سارے چھپاتے لیا ہاں بھی یہ کہتے ہیں تو لا تو اللہ قانون کیا مطلب ہے تو لا تو اللہ کا مرے تسمی محل نہیں ہوگی یعنی کسی علت کی وجہ سے تسمیہ نہیں ہوگی یہ نا کہ تسمیا کو بنا جائے گا لہذا مخامرہ مخامرہ میاں مخامرہ جڑا ہے خامر جڑا ہے نام رکھا گیا مخامرت دی وجہ لہذا ہوں مخامرت نو علت بنا کے جی مخامرت پائی جائے تصاخام کا مانا رکھنے جاؤ یہ ہے تسمیہ جو ہے مو نہیں ہوتی کو مطلب یہ ہے سمے لگی مر رہے ہیں کیوں ایسا کہنے قارورہ قارورہ کیوں کہتے اس کو کہ اس میں پیشاب قرار پکڑتی ہے تو اپنا ہر شاید بھانڈے جتنا انسانوں سارے کرورا تھوڑا آندین ہے حالانکہ یعنی جو عمال علت ہے قارورہ نام رکھنے کی وہ تو ادھر بھی پائے جا رہی ہے میں اس میں جن سے کوئی اس مراد اس میں ہوتا جو اس پر دلارت کرتا ہے